در سے کبرا فلم منتق کتاب البرا فلم منتق آدمی کئی درا کہ گردر گردد دروے سوورے اشیا چنا چر آئین لاکندر آئین حاصل نمی شود مگر سوبرے محسوسات و در قوئے مدر کے انسانی حاصل شوط سوبرے محسوسات و معقولات از حواس پنج و محسوس آنس کے بے قیض ہوا سے پنج گانس کے انبا سے رام و شام ولا مدرک شود و محقول کہ کے بے از انہا مدرک ن شوط آج کا جو درس ہے یہ منطق کا پہلا درس ہے لاجک کا لیسن نمبر ون کتاب کا نام ہے کتاب القبرہ بیسیکلی یہ تین کتابیں ہیں سوگرا وسطی کبرہ چھوٹی کتاب درمیانی کتاب اور بڑی کتاب ہم کبرا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس میں تقریباً وہ مطالب آ گئے ہیں جو ہمیں بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے یہ ایک ہی کتاب کافی ہے فارسی اس کے بعد عربی کی کتاب پڑھیں گے جو کہ ہوگی پیسا گوجی بھی اسی قسم کی کتاب ہے اس کے علاوہ الموجز فلم منتق اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد شرح تہذیب وہ بعد میں سیوتی مگنی کے ساتھ آج کے پہلے درس میں جو کہ منتق کا اور کتاب القبرا فیل منتق کا پہلا درس ہے اس میں آج ہم پہلے مقدمہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد 38 فصلیں پوٹا اس کتاب کی فصل فصل کر کے لکھتے جائیں گے تھرٹی ایٹ پیجز اس کے کتنے ہیں تھرٹی نہیں تھرٹی ایٹ تھرٹی تھری پیجز تھرٹی تھری فصلیں تھرٹی ایٹ یہ ٹوٹل منطق کا انٹروڈکٹری کورس ہے سب سے پہلا مطلب آج مقدمے کا لکھ لیجیے عقل اور آئینہ میں کیا فرق ہے یہ پہلا سوال ہے آج آئینے میں اور عقل میں کیا فرق ہے جواب آئینہ میں محسوسات درک کی جاتی ہے آئینہ میں محسوسات درک کی جاتی ہے محسوس حس سین ظاہر محسوسات سین سین ہس ہس ہواز جب کے عقل میں آئین. محسوسات اور معقولات دونوں درک کی جاتی آئینہ اور عقل میں یہ فرق ہو گیا جبکہ عقل, عقل میں محسوسات اور معقولات درک کی جاتی عقل کو کو مدرکہ انسانی کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے قوائے مدرکہ انسانی اصطلاح میں ذہن بھی کہتے ہیں ذہن جو ہوتا ہے نا ذہن ذہن انسان جو آپ نہیں کہتے میرے ذہن میں یہ بات آئی وہ یہی ہے وہی برین اس کو آپ انگلش میں برین کہتے ہیں اچھا اب آپ ذرا آ جائیے اور معقولات کو سمجھ لیں سوال نمبر دو محسوسات اور معقولات کا فرق بیان کریں جواب محسوسات انہیں کہتے ہیں جو حواس سے خمساں کے ذریعے درک کیے جائیں حواس خمسا ہوا سے خمسا ہوا سے خمسا ہیں لکھ لیجیے بریکٹ میں ہوا سے خمسا سے مراد باسراہ نمبر ایک دیکھنے والی طاقت باسرہ نمبر دو سامعہ نمبر تین شام نمبر چار واق نمبر پانچ لام وہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ ہوا سے خمسہ کون کون سے ہیں تو کیا کہیں گے باسیرا سامیا شام ترجمہ کیا ہوگا دیکھنے والی صلاحیت سنن والی والی والی والی والی سننے والی خوشبو لینے والی ہاں چکھنے والی سونگنے والی سونگنے والی ہاں سونگنے والی ہاں سینس فائیو سینس ذائقہ چکھنے والی اور صاحب ٹچ کرنے ہو ساری ہوگی نا یہ ٹچ لم صاحب الا المطہر شاباش ٹچ نہیں کرتے قرآن کو مگر وہ جو پاک اردو میں کیا دیتے صاحب مس کرنے مس ہاں لمس مس وہی لمس, لمس. لمس فارسی میں بھی ہے ہاں لمس میں کھونا مخصوص وقت کے انسان اس رواج میں کھونےش لمس میں کھونا ٹھیک ہے نا یہ جو فائیو سینس نہیں کہتے درک درخو اچیو اوپٹین حاصل کرنا اسی لیے یہ جو قوت ہے جس سے ذہن اس کو درا بھی کہتے اور لفظ لکھ لیجیے وہ جو اوپر لکھا ہے نا اقل ذہن کبہ مدر اسی کو درا بھی کہتے ہیں درا زیادہ درک کرنے والا زیادہ وہ حاصل کرتا ہے درخت جی ہاں اب وہ فرق آ گیا <محفون> سوال <محفون> کا جواب معقولات ابھی آ اب فرق آ گیا محسوسات انہیں کہتے ہیں جو ان مندر جالا پانچ حواس کے ذریعے درک ہوں اور جو ان کے ذریعے درک نہ ہو وہ سارے معقولات ہیں جیسے اللہ اللہ کا وجود محسوسات میں نہیں ہے معقولات میں کیونکہ اللہ انسان کی طرح کوئی باڈی نہیں ہے کہ آپ ٹچ کر لیں گے جو معقولات وہ ہوئے جو حواس سے خمسہ کے ذریعے درک نہ ہو ان سب کو معتے ہیں یہ مقدمہ صحیح سب تمام اب آپ ذرا مقدمے کو آج دوہرا لیں کیونکہ یہ پہلا دن ہے نا باقی تو انشاءاللہ بھاگتے جائیں گے فکر نہ کر چار سیشن ٹوٹل میں ختم یہ کتاب ختم چار ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے چار سیشن بس آج ہم نے کیا پڑھا صحیح صاحب مقدمے میں عقل درا کا کو یا ذہن کسے کہتے ہیں جس کے اندر محسوسات اور معقولات جاگزین ہوں آئینہ میں اور عقل میں یہ فرق ہو, ہے. ہو گیا <تصفيق> کہ آئینہ میں صرف محسوسات آ سکتے ہیں مگر عقل میں محسوسات بھی آتے ہیں معقولات بھی آتے ہیں زید کا علم زید کا علم چکھا جا سکتا ہے شاباش چکھ نہیں سکتے نا ٹچ بھی نہیں کر سکتے سن بھی نہیں سکتے علم علم معلومات سن سکتے ہیں سونگ بھی نہیں سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے تو یہ کیا معقول ہاتھ میں ہوں گے ٹھیک ہوگی نا یہ پڑھ لیجیے ذرا اس کے بعد آگے فصل کی طرف پڑھیں گی القبرا فلم یہ کتاب کبرا ہے منطق میں منطق میں صحیح صاحب اور کون سی کتابیں کون سی کتاب آپ کو کہہ رہے تھے پڑھانے کے لیے نجس میں سن لم سم کلی دیکھیے اچھا ہاں کلی دیکھیے کیا کتاب ہے اصول منطق کی کی وہ حالانکہ بڑی نہیں ہے کتاب کتاب چھوٹی سی ہے مگر جناب وہ اس کی جو شروع ہے وہ بس ایسے کہ آپ کا بھیجا نکال کے رکھتے ایسی کتاب نجر میں ایک استاد ہے اس کا اور وہ چھ پہ اور سب کالے دیکھ رہے ہیں نجر میں جب میں نے کیولا روپ کی وہاں پر ایک سعودی عرب کا شاگرد ہے جو آیت اللہ بشیر کا شاگرد وہی سلم پڑھاتے ہیں صرف اور وہی خاص شاگردوں میں اور انہوں نے ابھی تک ماما پہنا نہیں ہے کتنے بڑے استاد ہو اور انہوں نے وہ چھٹی گئے ہیں اور پتہ نہیں کئی سو شبیر وہ بے استاد بے استاد رہے گا پڑھایا سلم میں نے کہ بڑی مشکل کتاب ہے نا وہ سلم کا مطلب ہے کتاب ہے کتاب کا نام ہے سڑیا الاصول اچھا اسی طریقے سے مثلاً وہ المنطق منطق منطق آج تو لاجک کی منطق کی بات ہو رہی ہے ساری آج اتنی کتابیں ڈسکس ہو رہی ہیں ساری منطق کی دیکھیے سورا کبرا کھبرا عیسا جی الموجر فل منطق شیخ مظفر کی المنطق مولا عبداللہ کا حاشیہ جسے شر تہذیب کہتے ہیں خود اس سے پہلے تہذیب شرح منظومہ جو کہ منطق کا پورشن ہے سلم الوصول قطبی تک یہ سارے کی ساری جو کتابیں ہیں یہ منطق کی کتاب لاز جس کے ذریعے آپ کو گفتگو کرنے کا طریقہ آئے گا مثلاً آپ کسی شخص کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ شخص کانا ہے بجائے اس کے آپ یہ کہیں گے کہ آپ ان صاحب کی بات کر رہے ہیں جن کی آنکھوں میں نور کی کمی ہے یہ منطقی بات ہے وہ منطقی بات نہیں ہے منطق لاجک اس کو کہتے منتق نط سے نطق نطق اسپیکنگ بھی وہ ناطق اسپیکنگ پاور کو بھی کہتے ہیں اور اصل میں جو ناطقہ ہے نفس ناطقہ وہ یہ برین ہے انسان جو جانور سے ممتاز ہوتا ہے وہ نقص کی وجہ سے اس جمبئے ناطقہ کی وجہ سے کبے ناطقہ کی وجہ سے نفس ناطقہ کی وجہ سے کہ انسان بول کر معاف زمیر بیان کر سکتا ہے جانور نہیں کر سکتا انسان بولتا ہے تو عقل کے سائے میں بولتا ہے جانور اگر بڑبڑائے گا بھی صحیح تو عقل سے پیدل بڑھ بڑائے گا تو گویا انسان اور جانور میں جو مابہل امتیاز ہے وہ منطق ہے منطق آپ کو بتائے گی کہ آپ نے کون سے قزایا کو کیسے استعمال کرنا ہے منطق آپ کو سورا کبرا سے نتیجہ نکال کے بتائے گا جیسے بہت سارے شوہرا کبڑا آتے رہیں گے بس زید ان انسان ہوں زید انسان ہے وہ کل انسان ناطق ہر انسان ناطق ہے نتیجہ نکلا زید ناطق ہے بس زید ناطق ہے یہ سورا کبرا یہ, انسان ہاں یہ آپ کو بتایا جائے گا قضائے شرطیہ حملیہ وغیرہ یہ آپ کی مدد کریں گے سرف و نحب عروض قوافی بدیح معانی بیان شعر سجع سجوزن وغیرہ میں علوم عرب میں جو منطق ہے وہ تقریبا کوئنس کا رول کرتا ہے ملکہ Queens ہے یہ ہے کوئین باقی پرائم منسٹر ہے پریزیڈنٹ ہے یہ کوئنس ہے یعنی یہ کی رول ہے ہاؤزا علمیہ میں منطق یہ تو ہر فرقے میں کر سے پوچھ بالکل یہ ساری کتابیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں آلموسٹ یہ اہل سنت کی لکھی ہوئی ہماری تھوڑی لکھی ہوئی ہماری کم لکھی ہوئی المنت مظفر ہماری ہے ضرورت آشیا ملا عبد اللہ اہل سنت کی ہے لکھتے کیوں نہیں لکھ سکتے جیسے ہدایت الناب ہے ہاں جب لکھ دی گئی تو ہمیں ہم لکھی ہے ابھی ابھی بڑی اچھی مسائل ہاں یہ مسائل کی کتابیں تو ہے نہیں اب یہ عوامل جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے یہ سنیوں کی کتاب ہے ہم اسے سنیوں کی کتاب کو فالو کرتے ہیں ہدایت الناب بھی سنیوں کی کتاب ہے کافیہ بھی سنی ہوگی کتابیں جامع بھی سنی ہوگی کتابیں اباب سنی ہوگی کتاب حافظ ہاں حافظ صاحب جانتے ہیں ان کے استاد کے دادا تھے ان کے جو استاد تھے ان کے دادا تھے یہ انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی بارہ کلّام حافظ بارہ کلر تو اب یہ دیکھیے اس میں تو کوئی سیکولرزم کی بات ہی نہیں نا اس میں کوئی بات نہیں بلکہ ہمارے بڑے بڑے استاد کبیر والا میں جو سب سے بڑا مدرسہ تھا سنت کا وہاں جا کے ہمارے استاد پڑے ہیں وہاں پر ہمارے بڑے بڑے علماشیوں کے وہاں جا کے پڑے ہیں نہیں ہوتی نہیں تھی آج بھی نہیں ہے آج بھی الحمد للہ میرے پاس خود جو مفتی اعظم ہے آپ کے بنگلہ دیش کا اس نے کیا بتایا تھا وہ میرا شاگرد ہے مفتی اعظم جس کا منسٹر کا ہوتا ہے میرا شاگرد ہے اس نے ساری عربیات میرے پاس پڑی میں ایک سے بندہ بات کے آئے تھے تو ہمارے لیے اور مولانا حسن صاحب شروع کے بات کرے تو بلکہ ابھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ شی سنی کو پڑھنے پڑھانے میں کوئی حرضی نہیں ہونی چاہیے بالکل کوئی ہمارے جو بڑے بڑے جہید علامات تھے انہوں نے تو بقاعدہ اہل سنت کے پاس پڑا خود علامہ استاد کون تھے آباد صحیح ہے کے استاد کون تھے صحیح. علامہ کے استاد کون تھے؟, تھے علامہ کے استاد... اب یہ یاد نہیں ہے نام اس وقت یاد نہیں بتا دوں گا ان کے استاد کا نام اس میں لکھا ہوا ہے وہ کتاب الفین میں اب اس پر ذہن میں نہیں ہے وہ خود اہل سلتھ کے شاگرد تھے پرانے زمانے میں جیسے کاری صاحب فرما رہے ہیں کوئی ایسی بات تھی بھی نہیں بہرحال علم کے پیاسے ہوتے ہیں علم کے پیارے شاباش یہ علم کے لوگ پیاسے ہوتے تو اپنے تھے علامہ محمد حسن پتہ نا بہت امام الناحف تھے علامہ محمد حسن صاحب امام الناحف تھے है. تو صحیح صاحب یہ جو کتابیں ہیں نا مثلا یہ ساری کتابیں کورس میں نہیں پڑھیں کچھ کو سپورٹو طور پہ رکھ لینا ضروری نہیں ہر کتاب ہم کورس میں نہیں پڑھیں گے مثلا بہت ساری کتابیں ہم آپ کو کہیں گے آپ یہ مطالعہ کر لیں جہاں سے سمجھ نہ آئے ہم سے پوچھیں ہر کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے ضروری ضروری کتابیں پڑھنی ہیں کورس تو بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ طالب علم جو ہے وہ ڈگری لے اور کام کرے یہ صحیح صاحب ابھی آپ ذرا پیسے آ جائیں نا آپ دینا کوئی مجھے ایک لاکھ ڈالر دینا میں پھر بیٹھ جاؤں سال دو سال انشاء. بس میں کورس بھی آپ کو بنا دوں گا ڈگری بھی آپ کو یہیں سے منظور کرا دوں گا انشاء. پھر دیکھیے کیونکہ میں بیٹھ جاؤں نا یہ ڈرائیونگ چھوڑ دوں نا سارے کام کروں ریگولر تھا بالکل بالکل کوئی شک نیو یارک میں نیو یارک میں آپ پہلے تال بالکل الحمدللہ تو اب یہ ہے کہ کاری جاز صاحب ہیں آپ ہیں آپ بالکل ادھورے کیوں ہیں نہیں نہیں ان کو دو نا ان کو کیسٹیں دینا ہاں تو میں بتا دیں میں پہ ڈال دوں ڈالی میں پہ ڈال دو نا سب تو پہلے وہی سن لیں چالی آپ جو ہیں وہ سنیں سندرالوی ڈاٹ کام پہ سندرالوی ڈاٹ کام پہ آگے جائیں شک بہت بہت آپ بڑی ساری منتھ نے ڈال دو آج والی آج ہی ڈال دینا میں ایسے کیا کیوں صحیح صاحب آج والی آج ہی ڈال دو جا کے پچھلا نہیں ملا وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری ویب پہ ڈال دیں تو آپ تکلیف کریں ویب سے فورنو ڈال دیں ساری ڈال دیں گے صحیح صاحب سب آج ہے تو اچھا نہ جیسے آپ نے کلک کیا آرام سے بہت بڑا اور کیا یہ کر دیں گے کر آپ تو سے آپ کو سن رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت بتایا ہے بہت اچھا بہت عظیم عظیم ہے انہوں نے بتایا ہے بڑی مقد کے اوپر ہے تو میں نے کہا بھی ڈال دیں ان شاء اللہ آپ جلدی بشیر کا وہاں پہ بہت شکریہ صحیح ہے مناسب قاری صاحب یہ اسی طریقے سے ہی دین کا کام چلا ہے اکثر اپنے لوگ مخالف رہتے ہیں حضور پاک کے بھی مخالف رہے مولا علی کو بھی چنے چبوائے علی جنہوں نے یہودیوں کو چنے چبائے ان کو اپنی قوم نے چنے چبوا دیے کوئی بات نہیں ہم تو اپنا دین کا کام کر رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے ہے اے کمل اس سینے کو دیکھ جس میں کائنات کا کائل ٹاٹ مارتے ہوئے سمندر کی طرح مگر کوئی پیاسا شراب ہونے کو تیار نہیں تو مولا علی کی تو بڑی غربت ہے بڑی تڑاہی ہے بڑی مضمومیت ہے لا الہی لا الہی. صاحب اللہ کے فضل و کرم سے کاروان چل رہا ہے کامیابی ہو رہی ہے کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس وسائل ہوں اور آپ ٹارگیٹ اچیو کر رہے ہیں کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ وسائل نہ ہوں اور آپ ٹارگیٹ اچیو کریں ہم نے بغیر وسائل کے الحمدللہ للہ اچیو کر لیا ختم بارے. آج پورے امریکہ میں آپ ایمان سے بتائیں ایسا لگتا ہے پورا امریکہ محمد و عالم محمد کے مذہب کا ہو چکا ہے اخباروں کے کی لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو میں کہتا ہوں ہر بندے کی آواز جہاں بیٹھتا ہوں جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یار مواد کہاں سے آتا ہے میں وہ موڈا کا نام بس الحمد للہ اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ اور آپ کی زبان مبارک کریں اور بہتری ہوگی ان شاء اللہ جی اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے ہم ان کے لیے بھی نیکی تو کاری صاحب صحیح صاحب یہ مقدمہ یہاں ختم ہوا آپ ذرا پہلے مقدمے کی تطبیق کر لیں پھر آگے بڑھ دیں اللہ الرحمن الرحیم بیدان کے جان تو کہ آدمی را قوی کس درک آدمی کے لیے ایک قوت ہے جس کا نام ہے در را کھیک ہے جی دراق یعنی درک کرنے والی ٹھیک ہے کہ جی. منقش گرد دروے وئے اشیاء رشیا جس میں نقش کی جاتی ہے اشیاء کی صورتیں ٹھیک ہے نہیں نہیں منقش کی جاتی ہے یعنی جس میں نقش کی جاتی نقش سے مراد ہوتا ہے جس میں بٹھائی جاتی جاگزین کی جاتی ہیں رکھی جاتی ہیں ڈرا کی جاتی ہیں ڈرا جیش جیش ہاں ٹھیک ہے چنا کے در اینا جیسا کہ خود آئینہ آئینہ مرر کے اندر کیا ہوتا ہے مرر آپ کو وہی دکھاتا ہے جو آپ ہوتے ہیں لوکر آئینہ حاصل نمی شوت مگر سور محسوسات مگر آئینہ میں حاصل نہیں ہوتی مگر محسوسات کی صورتیں ودر کو مدر کہ انسانی حاصل شبد سور محسوسات و معقولات اور کو مدر انسانی میں حاصل ہوتی ہیں محسوسات و معقولات کی صورتیں وہ محسوس آنسٹ کے بےقیت ہوا سے پنج سے نا محسوس وہ ہے جو کہ پانچ ہوا میں سے ایک کے ذریعے کے آن وہ کون کون سے ہیں باصیر دیکھنے والی حص و سام سننے والیس و شام سونگھنے والیس و ض چکھنے والیس ولا مسا ٹچ کرنے والی والیس چھونے والی سر ہاں چھونا چھونا مدر شبت تو ان پانچ میں سے کسی ایک کے ذریعے درک ہو جائے اس کو کہتے ہیں محسوس و معقول آنس کے بھی مدرک نہ اور معقول وہ ہے جو ان میں سے کسی ایک کے ذریعے حاصل نہ ہو اچھا اب یہاں پر صحیح صاحب ایک بات آپ نے آج ماشاءاللہ پڑھ لی سمجھ لی اگر آپ سے کوئی پوچھے آئندہ کہ آئینہ میں محسوسات آتے ہیں یا معقولات تو کیا بتائیں گے محسوسات عقل محسوس. محسوس. <سؤال> میں محسوسات آتے ہیں یا معقولات کہیں دو گے دونوں, دونوں. دونوں. ختم <سؤال> <سؤال> تو مصنف نے اب ایک سوال ہے یہ آپ ذرا سمجھ لیجیے آج مصنف نے آئینہ سے ذہن انسانی کو تشویش کیوں کیا کیونکہ اس کے اندر بھی ایک آئینہ کیونکہ نقش ہوتا ہے نقش ہوتا ہے جیسے آئینے میں نقش ہوتا ہے انسان کا جو عقل ہے ذہن ہے وہ ایسے ہی ہے مثلا میں مثال دے رہا ہوں مثلا آپ کا جو ذہن کا مرر ہے اس کے اندر مثلا یہ ہے نذیر چٹھا کی جو شکل ہے یہ اس کے اندر ڈرا ہوئی ہوئی ہے جیسے دوبارہ ان کو دیکھا جیسے آپ دیکھیں گے وہ جو آپ کا ذہن کا آئینہ ہے وہ کہے گا یہ نظیر چٹھا ہے اور خدا نہ خاصتا اگر انسان کو برین ہیمریج ہو جائے جیسے میرے ایک دوست کو بےچاروں کو ہو گیا تو میں جب ان کو ملنے گیا تو ان... میں نے ان سے پوچھا کہ میں کون ہوں تو انہوں نے کہا کہ شاید ڈاکٹر سخاؤ یعنی ان کے تاط شور میں ابھی اس کا مطلب یہ وہ آئینہ کچھ کام کر رہا تھا انہوں نے کہا شاید اب یہ شاید کیوں کہا اس لیے کہ ان کی وہ برین کی جو ہس تھی وہ ڈیمیج گئی جب وہ ریکور ہوئے اب ٹھیک ہو گئے ہیں بالکل اب وہ دور سے پہچان کے کہیں گے مولانا آرک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئینہ سے اس لیے تشبیح تھی کہ جس طرح آئینہ میں سوور پکچرز اسکیچ کی صورت میں ڈرا ہو جاتی ہیں اسی طرح اس ذہن انسانی میں تھوڑا سا ذہن ہے دیکھیں برین کے ذریعے آنکھ کے ذریعے کان کے ذریعے ہر ہاں مختلف ذرائع سے مث جو بدبو ہے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے وہ بدبو ہے حالانکہ وہ جو آیا تھا اس دن فروڈلفیا سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ بدبو ہے ورنہ اس کے پاس بدبو کیوں آتی اس کو مطلب اس کا شامہ جو وہ ہاں شاماز اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں آپ ان کو باسی کھانا کھلا دیں وہ ٹرکھا جائیں کھا جائیں گے دبا جائیں گے ان کو پتہ نہیں چلتا جو سینسٹو بندہ ہوگا وہ تھوڑا سا کھانا خراب ہوگا کہیں کہ گے تو آئینہ اور ذہن میں یہ مشابہت ہے اچھا یہ بھی آج لکھ لیجیے آپ کسی بھی شباہت کے لیے یہ مسئلہ لکھ لیا کسی بھی تشویش یا شباہت کے لیے چار چیزوں کا ہونا واجب ہے سملرٹی نمبر ایک مشبہ نمبر دو مشبہ ہوں بے تین وج ہے شب وج نمبر چار ادوات تشویح ادوات الف سے ادوات جیسے دوات نہیں لکھتے دوات ادوات تشویر اب یہاں دیکھیں ان چاروں کو دیکھیں ذرا کر کا لکھیں کو در کا انسان مسلے آئینہ اس مسلے آئینہ ات ذہن اردو ذہن انسان آئینہ کی طرح ہے اب اس میں ذرا چاروں لے آئیے اس میں مشبہ کیا ہے نہیں مشبہ اس میں کیا ہے یعنی جس کو تشویش دی گئی ہے وہ کیا ہے درا کا ہاں اور کس کے ساتھ تشویری دی گئی آئینہ آئینہ کے ساتھ مشبہ بے ہی ہو گیا آئینہ لکھنے مشبہ ہو گیا کو مشبہون بے ہی ہو گیا آئینہ ادات تشوی ہو گیا مثل اردو میں کی طرح مثل وجہ تشوی ہو گئی تشوی کی ریزن ریزمبلنس کی ریزن ہو گئی نکشے سوور صورتوں کا سکیچ پکچرز کا سکیچ کا مشب، مشبہ ادا کا مشبہ مشبہم دے آئینہ یہ آدات ادواد آدات، آدات، آدات، آدات، آدات جمع ہوتی ہے آدات مفرد آدات یعنی ہر فیف تشوی ہر ادواد یعنی حروف حرف تشوی آدات تشمیح، مثل محفل حرف تشوی نشل نشل نشل اور وجے تشمی نکشو ویری گڈ ایک مثال اور لکھیں لکھ لکھ لکھ کیونکہ یہ آج کا درفر سمجھ میں اگر آ گیا تو پھر ساری کتاب سمجھ میں آ جائے گی ایک ایگزامپل آپ لکھ لیں زید کل اسدے زید شیر کی مانند ہے زیدن کل اسدے زید شیر کی مانند ہے اس میں ذرا بتائیں صحیح صاحب مشبہ کیا ہے کس کو تشوی دی جا رہی ہے شاباش زید مشبہ ہوں بھئی کون ہے اسد ویری گڈ حرف فی کون سا ہے کاف کف کل کاف وجہ تشوی کیا ہے ریزن آف ریزمبلنس شیر کی نقش نہ زید کو کیوں شیر کی طرح ہم نے کہا ہے بہادر ہونا ہے سجا سجا تو گویا ہر تشویح میں یہ چار چیزیں ضروری ہوتی ہے بہادری یہ آج آپ نے جو ادرس پڑھ لیا ہے نا یہ ادر سے تک جائے گا تشبیح. وجہ ہاں تشوی بہادری وجہ ہے بجے تشویری اس لیے اس لیے ہم کو کہا جا رہا ہے زید کے کوئی چار پاؤں تھوڑی مولا علی کے بارے میں شیر خدا جو آپ کہتے ہیں تو مولا علی کوئی فزیکلی تھوڑی شیر کی طرح بریوری میں شجاعت میں بہادری میں یا جیسے شیر پنجاب میں آپ جو ہے وہ مجھے فرمائے لگے کہ آپ مجھے حلال جانور سے تشوی دیں تمہارے کہا گائے تو کہنے سے رہے اگر گائے بیل کہہ دیں گے تو یہ شیر ہی ہوتے مولا علی کو آپ دے رہے تشوی اور آپ کو نہ مولا علی کو جو شیر سے شباب دے رہے بریوری میں بہادری میں وہ شیر مشبہن بہی ہے بہی ہے دیکھیے نا مشبہ ہوں بھی جس سے تشویر دی گئی مشبہ ہوں جس کو تشوی دی گئی ادات تشوی جس کے ذریعے تشوی دی گئی وجہ تشوی جو ریزنگ ہے تشویش کی صحیح صاحب ایک آخری مسئلہ آج لکھ لیں آج کا درس یہیں ختم ہو جائے گا کیونکہ پہلا دن ہے انشاءاللہ پھر اگلے ٹوزڈے کو زیادہ پڑیں گے چار سفے پڑھ لیں گے اگلے ان چار پانچ سفے چھوٹے چھوٹے سفیا نے اس میں دیکھا آپ نے کھلی کھلی عبادت لکھی ہوئی آخری بات لکھ لیجیے اعتراض آج کے درس پر اعتراض اب یہ آج سے آپ کا وہ جو ابتدائی دور تھا وہ ختم ہو گیا اب تک تو آپ لکیر کے فقیر بن کے چل رہے تھے آج سے اب آپ اعتراض کیا کریں گے یہ سنیں گے نا اب آپ کو ذرا اعتراض کرنا جیسے استاد پہ بھی اعتراض بڑے سے بڑے استاد پہ آدمی اعتراض کرنے کا اب وہ یہ منطق آپ کو یہ بھی طاقت دے گی کہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گا بس اب اعتراض ہے کوشچن بھی کہہ سکتے ہیں کوشچن اعتراض مطلب کوئی کوشچن ہی کہیں بیسیکلی تو اعتراض سے مراد وہی ہے کہ آ... تنقید م... موترزہ کہتے ہیں نا کرسم بیسیکلی ہے تو کریٹسزم ہی مثلاً اعتراض ہاں چیک اینڈ بیلنس اعتراض یہ ہے کہ مشبہ ہنبہی کو مشبہ سے وجہ تشویح میں زیادہ ہونا چاہیے کہ یہاں الٹ ہے آئینہ میں صرف محسوسات آتے ہیں ذہن انسانی میں محسوسات و معقولات آتے ہیں الٹ ہو گیا نا آئینہ میں تو زیادہ آنے چاہیے تھے آئنا میں تو کم آتے ہیں تو آپ نے ذہن کو آئینہ سے تشویش کیوں دی جناب مصنف صاحب کیا ہمارا احتراس سمجھیے ذرا اعتراض اعتراض یہ ہے کہ مشبہون بے میں وجہ تشبی میکسیمم ہونی چاہیے نہ کہ منیمم جیسے زید ان کا لسک زید شیر کی مانے ہے شیر میں شجاعت زید سے زیادہ ہے زید میں کم ہے شیر میں تو شیر تو ہے ہی بہادری بات اس کا ہم بہادری کے علاوہ چیزیں کوئی نہیں زیادہ زیادہ ہے نا تو آپ جو آئینے کو کہہ رہے ہیں ذہن آئینہ کی طرح ہے تو آئینہ تو کم ہے ذہن سے ذہن میں تو محسوسات معقولات دونوں آتے ہیں اور آئینے میں صرف محسوسات آتے ہیں یہ آپ پر اعتراض ہے آپ کی تاریخ ٹھیک نہیں جواب جواب یہ ہے کہ کیونکہ آئینے میں سورتوں کا نقش ویزیبل ہوتا ہے دیکھا جا سکتا ہے لہذا وہ ویزیبلٹی میکسیمائز کر جائے گی اور ذہن میں دیکھا نہیں جا سکتا آپ کے ذہن میں میرے بارے میں کیا خیال ہے میں نہیں پڑھ سکتا آئینے میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرا چہرہ صاف ہے یا نہیں تو کیونکہ آئینہ میں ویزیبلٹی میکسیمائز ہے بعد اس لیے عقل سے وہ میکسمم ہے ویزیبلٹی میں وزیر ہوگی بات اس لیے ہم نے جو تشویر دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے بس یہاں پر اختتام پذیر ہو گیا اللہ کریم آج کے درس کا ثواب جناب سید قاری محمد افغر نقوی صاحب کے والد سید نور حسین شاہ ان کے سسر شاہ اسوار علی اور ان کے استاد خادم حسین شاہ دادا شاہ الشاہ جناب حضرت مولانا قاری محمد اعجاز صاحب کے مرحومین غلام نبی چٹھا مولانا عطا اللہ آغا برکت کے مرحومین خاص طور پہ برادر یونس خاب عباس کے مرحومی اور سید مجاہد کاظمی اے ڈی چودھری پروفیسر ڈاکٹر کاظمی خورشید انور سسٹر ربینہ وغیرہ کو اسال فرمائے اللہ سب کے ثوائر و قبائر سے سرگزر کرے اور اللہ کریم سید صاحب کے رزق کو معلوم برکت دے محمد نظیر چٹر صاحب کے رزق کو معلوم برکت دے قاری اعجاز صاحب کو شرح حاصین سے محفوظ رکھے مجھے بھی شرح حاصین سے محفوظ رکھے آبرکت کی جو خاص خواہش ہے اللہ پوری کر دے حسین رضا کو بھی اللہ لائق اور لیک بنائے اور اس کے بھگوڑے بھائی کو بھی اللہ ٹائم پہ لے آئے وہ ٹائم پہ آئے درس میں خبر باز کو بھی ٹائم پہ آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور المعادی سنٹر کے تمام معاونین کو اللہ جزائے خیر دے ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم ایک سورہ فاتحہ تین مطلب سورہ اخلاص ان مرحومین منظورین کے لیے پڑھ دیں گے صلاح احمد رحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الرحمن الرحيم قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الرحمن الرحيم قل هو الله احد <متحد> سی عمل منظورین اس فاتحہ کا ثواب بھی انہیں منظورین کو پہنچے اور میرے استاد میرے چچا مولانا ملازم حسین صاحب کے بلا کو بھی اس کا ثواب پہنچے مولانا غلام محمد استی صاحب کو بھی مولانا غلام جعفر کو بھی دیگر میرے استاد جو آیت اللہ مدرس افغانی سمیت وفات آ گئے ہیں ان سب کو بھی ایسال ہو راجا مدر صاحب کے بھی مرحومین کو اس کا ثواب جائے اور میرے تمام کلاس فیلوز کے مرحومین اور میرے تمام شاگردوں کے مرحومین اور استادوں اور استادوں کے مرحومین کو پہنچے ربنا تقبل منا ان کا انت سمیر النیم اگلے کو سید صاحب فصل فصل شروع کر دیں